السلام عليكم ورحمه الله و وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو اول المسلمین کل کے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں پہلا سوال ہے کہ کیا کسی بھی عادت کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کچھ فیصد تک بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں اس کے نقصان کا بھی علم ہوتا ہے چھوڑنے کے فوائد بھی پتہ ہوتے ہیں مگر پوری کوشش کے باوجود اس سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہوتا دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں عادت سے دل بھی تنگ ہوتا ہے ایک حد تک اس کو چھوڑا بھی جاتا ہے مگر مکمل چھٹکارا نہیں ملتا پھر اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے ایسی عادت کو چھوڑنے کے لیے مزید رہنمائی کریں یہ بات درست ہے کہ بعض ہم ایک راستے پہ چلتے ہیں کچھ دیر چلتے رہتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے ہیں پھر دوبارہ چلنے لگتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر اسی طرح ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چلنا نہ چھوڑے تو ایک دن آپ پل پار کر جاتے ہیں. مکمل طور پر چھٹکارا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور کچھ کوششیں کرنی پڑتی اور مسلسل کوششیں تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایک بری عادت کو چھوڑنے کے بعد اس کو ایک اچھی عادت سے ریپلیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خلا پر ہو جائے اور پھر انسان کو ایک نئے طریقے پر چلنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو گرو کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے وہ نئی چیزیں میچیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے اوور نائٹ چینج نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا اسے بار بار انسان پلٹ جاتا ہے پھر جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بری عادت کو چھوڑے تو اسے کسی نہ کسی نئی عادت سے ریپلیس کریں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی مختلف طریقے بتائے گئے تھے میں ان کو بھی دہرا دیتی ہوں کچھ نئے ٹپس بھی دوں گی کہ جب آپ عزم کر لیتے ارادہ کر لیتے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی اس میں پھر استقامت آ جاتی تو کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو منزل تک پہنچنے کے لیے استقامت ضروری ہوتی تسلسل کے ساتھ لیکن ساتھ ہی کچھ طریقے بھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ کسی بھی چیز کی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا ایک بہت ہی بھاری کام ہے مشکل کام ہے نفس پہ بھی بھاری ہوتا ہے انسان کے ماحول پہ بھی اور اس میں بہت قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو لیں مثلا ایک بری عادت ہے اور بہت ہی بری ہے یا حرام درجے کی برائی ہے تو اس کو پوری طرح فوکس کریں پھر یہ کہ اس کا بھی بریک ڈاؤن کر لیں اس میں بھی سٹیپس رکھ لیں آسان چیز سے شروع کریں چھوٹی چیز سے شروع کریں ایک دم بڑی چیز پہ نہ جائیں مثلاً اگر آپ نے ٹاپ آف دا ہل جانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسٹریٹ اسٹیپ ایسے اوپر نہیں چڑھ سکتے کیا کرتے ہیں کبھی آپ اوپر چڑھتے اور کبھی آپ صرف ایک اور بہتر رستہ تلاش کرنے کے لیے رائٹ یا لیفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف طرح کی پک ڈڈیوں سے گزر کر تب آپ اوپر چڑھ دیں اور پھر اگر آپ ایک دم سٹیپس سیدھا لینے کی کوشش کریں یا زیادہ اونچا ایک ہی دفعہ چڑھنے کی کوشش کریں تو کو واپس گر جاتے ہیں مشکل ہوتا ہے چھوٹے سٹیپس بیبی سٹیپس ایزی سے آغاز تھوڑے سے آغاز ایک چیز پر ایک وقت میں کام اور پھر کم از کم اس کو تیس دن دیں ان منیمم ٹائم لیکن اگر آپ فورٹی دیں گے تو انشاءاللہ وہ اندر جم جائے گی ٹھیک ہے پھر یہ کہ اپنی ان چیزوں کو لکھ کر بھی رکھے اور پوزیٹیو سینٹینس بولے مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے فلاں بری عادت چھوڑنی ہے, اس برائی سے مجھے نکلنا ہے اور میں نکل کر چھوڑوں گی اور اس کو اپنی زبان سے بولا بھی کریں یعنی دعا مانگنا تو اپنی جگہ ہے دعا بھی مانگ رہے کوشش کریں لیکن پوزیٹو اسٹروکس دیں اور منفی باتوں سے مکمل پرہیز کریں اگر آپ گر گئے ہیں پھر تو یہ نہ کہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہمت نہیں ہارنی وہ امیر تیمور کی مثال یاد ہے نا جس نے ایک چیوٹی کو دیکھا تھا کہ وہ شاید اسی بار گری تھی لیکن بالآخر وہ چڑھ گئی اوپر جہاں اس نے چڑھنا تھا تو ہم بھی ہو سکتے کہ اسی بار گرے ہیں اس رستے پہ چلتے ہوئے لیکن چونکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں کیونکہ کچھ غلط کام ایسے ہیں کہ جن کو ہر قیمت پہ چھوڑ دینا چاہیے جس شروع میں بات ہوئی تھی کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کچھ انسان کے اندیشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتا مثلاً حرام مال اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ حرام مال کما رہا ہے اور اس کے اندر گلٹ بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتا ایک تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی کہ اگر یہ فلاں جاب چھوڑ دی یا فلاں بزنس چھوڑ دیا یا بزنس میں ملاوٹ چھوڑ دی مثلاً جو لوگ گیس بیچتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ بیچتے ہیں سب کو پتا ہے کتنی کتنی ملاوٹ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا جب زمیر جاگتا ہے اور اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن کیا چیز روکتی ایک طرف خواہشات کی آمدنی کم ہو جائے گی تو فلاں فلاں چیزیں پھر زندگی سے نکالنی پڑیں گی اور دوسری طرف اندیشے کہ پھر ہمارا بنے گا کیا اور ہم کہیں لاس میں نہ چلے جائیں پیچھے نہ رہ جائیں سبھی تو یہی کر رہے ہیں. تو کوشش کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتے لیکن اگر وہ پکا ارادہ کر لیں اور کرنا چاہے تو وہ ایک نئی مثال بھی کام کر سکتے ہیں جو کہ اگرچہ مشکل ہے ناممکن نہیں تو کرنے کے کاموں کو ہمیشہ لکھے کہ یہ مجھے کرنا ہے اور ان کو دوہرائیں اور اس کا پلان آف ایکشن بھی تیار کرے مسئلہ اگر کسی نے حرام کاروبار سے نکلنا ہے تو اس میں وہ طے کر لے کہ میں اتنے سے میں یہ کر لوں گا پھر یہ پھر یہ فلاں فلاں قرضہ ادا کرنا ہے یہ اس سے نکلاؤں تو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھ لے کہ اس وقت تک مجھے اس سے پوری طرح باہر آنا ہے اگر وہ یہ کہے گا کہ میں ایک ہی دن میں پیٹرول پمپ بند کر کے چابیاں لے کے گھر بیٹھ جاؤں کہ یہ حرام کام ہے تو یہ نہیں کر پائے گا ہو نہیں سکتا پاسبل نہیں آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے حرام ہونے میں لگا سود بالکل آخر میں جا کے مکمل طور پر ختم کیا گیا تھا تو کچھ کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں ان سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی عادت میں ٹھیک ہے بری عادت کے چھوڑنے میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں یا اچھی عادت کے اپنا میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں پھر یہ کہ وقتاً فوقتاًمپش آ جاتی ہیں بیچ میں وہ بھی انسان کو پھر پسلہ دیتی ہیں ان کو بھی نوٹ کر کے رکھیں بس را آپ نے عہد کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی مثلاً آپ کے اب گھر میں ہی ہے ہے وائف کا ریلیشن ہے بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں آپ یہ کوئی بھی چیز اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر یا گھر کے پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور آپ اپنے ساتھ پرومس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اچانک پھر آپ وہ کر اب آپ ضرور جائزہ لیں اینالائز کریں کہ کیا ہوا تھا کیا میں بھول گئی تھی وہ پھسلن کون سی تھی کس وجہ سے ایسا ہوا اپنے باہر کی رکاوٹ کیا تھی تو جب بھی آپ ناکام ہو تو ناکامی کی وجوہات جانے اسباب جانے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ فائر والز لگائیں فائر والز کیا ہوتی کمپیوٹر پہ وائرس اس کو کنٹرول کرتی ہے نا کچھ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہونے دیتی دی؟ تو وہ کون سی چیزیں وہ کون سے رکھنے جگہ کھلی ہیں کہ جہاں سے ایسی چیزیں اندر آ جاتی ہیں چاہے وہ دل کے اندر ہیں یا باہر ماحول میں ہیں کہ جو آپ کو پھر اس رستے پہ لے جاتے ہیں، رستے بند کریں وہ سد ذرائع جس کو کہتے ہیں. مثلاً ان میں کون کون ہو سکتے ہیں خود آپ کے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سے مخصوص قسم کی ہی گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ ریشن میں وہ کہ جاتے ہوئی بعض بازوت ایسا تھا نا کہ کسی خاص شخص سے آپ بات کریں اس کو غلط بیانی کی عادت ہے یا اس کو غیبت کی عادت ہے یا اس کو ٹانٹ کرنے کی عادت ہے تو انکانشلی آپ بھی ٹانٹنگ وے میں بولنا شروع کر دیتے یا آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں یا وہی کام کرنے لگتے ہیں تو بیرونی پریشرز کو قبول نہ کریں اگر آپ اس کا فائٹ نہیں کر پا رہے تو جگہ چھوڑ دیں دوست تبدیل کر لیں اس ماحول کو تبدیل کر لیں ہجرت کا یہی معنی ہے گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے نا تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے یعنی پہلے تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہو رہے تو اپنے آپ کو چینج کریں نہیں کر پا رہے تو جگہ چینج کر دیں ماحول چینج کر دیں لوگ چینج کر دیں اور یہ سب کچھ پوسیبل ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ جب گھر میں محفل جمتی ہے سارے بیٹھتے ہیں رشتے دار آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اوپر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ پورے خاندان پہ تبصرہ کرتے ہیں کچھ تو اب آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں یا ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر کیا کریں وہاں سے اٹھ جائیں وہ جگہ تبدیل کر دیں ٹاپک تبدیل کر دیں جب تک وہ اس چیز میں ہے آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں جب وہ اسے چھوڑ دیں تو پھر آپ باقی بات کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی اور سے توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا تو کو کو کم کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر ضروری ہے ڈونٹ گیو اپ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ اس عادت سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ طریقہ کیا ہے اور الحمد کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں برا سمجھتی تھی لیکن توجہ نہیں دے پاتی تھی الحمد للہ کرتے کرتے کرتے اللہ تعالی نے جاتی آپ ہنسے گی بھی میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ساتھ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اب یہ کتنا یعنی کہ شرک کے دائرے میں یہ چلے جاتی ہے نا بات اور کوئی نہ کوئی کہتا بھی رہتا تھا کہ اس سے فائدہ نہیں لیکن وہ ایک عادت تھی اخبار اٹھائی اور گئے اس پہ ہفتہ کا ایسا گزرے گا چاہے اس پر یقین نہ بھی کریں لیکن وہ ایسی پھسلن ہوتی تھی کہ اس کو پڑھے بغیر لگتا تھا اخبار نہیں پڑی اسی طرح ایک زمانے میں پوئٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہو گیا हु? اب یہ کچھ عادتیں ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ اس میں مکمل طور پہ برائی ہوتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا اس سے اہم چیزیں بھی ہیں اور یہ اتنا ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری کرنے کے کام ہے کیونکہ بازو کے صرف برے اور اچھے میں فرق نہیں دیکھنا ہوتا کم اہم اور اہم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو کہیں تو جائز ہے یہ تو حلال ہے اس میں کیا برائی ہے تو فن ہے یہ تو ایسا ہے یہ ویسا ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے زندگی میں سب باتیں ٹھیک ہے لیکن جو جو انسان کے مقاصد اور اعلیٰ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کی پرائیٹیز بھی چینج ہوتی ہیں تو اس کو پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے زیادہ کوشش اور زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ہو جاتے ہیں. سب کچھ ممکن اپنے تجربے میں, میں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہماری نیت واقعی سچی ہو جائے عزم اور ارادہ ہو جائے ہم یکسو ہو جائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار جو صفت قرآن مجید میں آتی ہے حنیف ام مسلمہ یکسوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے فوکس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر پاتے اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر بیٹھتے تو ان کی بھی لسٹ بنا کی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں کیا چیزیں آپ کو اصل سے ہٹا دیتی ہیں کیا چیزیں آپ کا مقصد مسلم آپ پڑھنے لگے تو پڑھنے پہ کانسنٹریشن نہیں ہو رہی ایک گھنٹے کا کام دس گھنٹے میں آپ کر رہے ہیں کیا وجہ بنی ساری چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں بازوقت فون ہمارا میسجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں بازوقت میل بعض اوقات انٹرنیٹ بازوقت براؤزنگ کی عادت ہوتی ہے ایسے بس کبھی سائٹ پہ چلے گئے وہاں سے کہیں اور کلک کر دیا وہاں سے کہیں اور اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کیا پایا میں نے آج کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا کچھ سالڈ چیز نہیں ہوتی جو فرض درجے کا کرنے کا کام تھا وہ تو وہ رستے میں پڑا اور ہم اس خوش پہمی میں کہ ہم نے زیادہ نالج حاصل کر لیا ادھر ادھر گھوم پھر کے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام آپ کریں اس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ جو میں نے اچیو کرنا وہ کتنا امپورٹینٹ ہے اور اگر ہم کلب علی حدیث یاد رکھے کہ جو شہد کے اعلیٰ ترین درجوں میں گھر چاہتا ہے اپنا اخلاق یعنی اپنی عادات اور اپنے طور طریقے جو ہیں وہ بہتر بنانے ہوں گے اور وہ ایک مستقل ٹھکان ہے مستقل ریوارڈ ہے تو جب وہ سچی طلب اس کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہر چیز چھوڑنی آسان ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی یعنی ایک محاسبہ اور ایک مجاہدہ دو لفظ کی ورڈز آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس محاسبہ اور مجاہدہ اس کے اندر باقی ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں انالیس کریں اپنا احتساب کریں وجوہات جانے ڈسٹریکشنس کو جانے اور رکاوٹوں کو جانے اور ان سب کو دور کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے سخت محنت مشقت مجاہدہ جاری رکھے کیونکہ تسلسل کے ساتھ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک کترہ پانی پتھر پہ بھی گرتا رہا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے تو اس لیے مشکل کچھ بھی نہیں امپاسبل کچھ بھی نہیں سب ہو سکتا ہے پھر ایک اور سوال یہ کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے جو ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں کیا ان کی فطری عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مثلا پیدائش سے ہی مختلف عادات اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں ٹرو ان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں مثلا ایک شخص فطرتاً غسیل مزاج کا جبکہ دوسرا خوشگوار کا ایک فطرتن کنجوس دوسرا فراخ دل ایک فطرتن ملنے ملانے والا سوشل اور دوسرا کسی سے ملنا نہیں چاہتا یہ بالکل نیچرل ہے اور ایک ہی گھر میں یہ سارے رنگ نظر آتے ہیں بعض وقت. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کچھ سے کچھ اور بنا لیں یا دو چہروں والا بنا لیں کہیں کچھ ہو کہیں کچھ اور ہوں دیکھنا یہ ہے مثلا اگر آپ اپنی کسی بھی عادت کو دس نمبر دیں یعنی کہ کوئی بھی ایک عادت ہے مثلا غصہ تو آپ ون ٹو تھری 5 6 تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنے پوائنٹ غصہ آتا ہے فائیو تک آتا ہے چھ آتا ہے نو آتا ہے دس تک ہیں آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا محسوس کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کس چیز کی کہاں تک اجازت ہے اور کون سی چیز ڈینجر زون میں داخل ہو رہی ہے اگر وہ چیز ایسی ہے آپ کے مزاج کا جیسے حضرت عمر کے مزاج کا قصہ تھا وہ حضرت ابو بکر سے بہت مختلف تھے اور دونوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے اس مزاج کو تو تبدیل نہیں کیا لیکن اس کو چینلائز کیا گیا کچھ چیزیں طبیعت یا مزاج کا حصہ ہوتی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اگر وہ مزاج کا حصہ ہیں اور جائز کی حد میں ہیں تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے برا نہیں کہیں گے لیکن وہ اگر جائز سے ناجائز میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنی لمٹ پار کرنے لگتے ہیں وہ گرین سے نکل کر یلو اور یلو سے ریڈ میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پر کوشش کرنی ہوگی ٹھیک ہے غصہ ہے اگر وہ غصہ حق کے لیے استعمال ہو تو بہت اچھا ہے. وہی لیول اگر باطل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بہت برا ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ چیز انسان کے فرائض کی ادائیگی میں انسان کے ریلیشن شپ میں اللہ سے تعلق میں سیلف گروتھ میں تین خاص چیزیں جن پہ آپ نے ورک کرنا نا ایک اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ایک ریلیشن شپ جو انسانوں کے ساتھ ہے اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ایک اپنی ذات ایک سارے انسان یا ماحول یا جو کچھ ہمارے علاوہ آس پاس ہے اور ایک ہمارے ابب یعنی اللہ سبحان تعالی کے ساتھ ہمارا ریلیشن ان تینوں دائروں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز قرار دیں گے کون سی چیز گر ایریا ہے کون سی چیز حرام میں داخل ہو گئی نہیں کرنی چاہیے تو جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جو ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاج مختلف کیوں ہے کی کہ کسی میں ٹیسٹ ہے اگر ساری چیزیں ہمیں بائی نیچر ہی اچھی مل جاتی اچھا اخلاق اسمائلنگ فیس ہر ایک سے سوشلائز کرنا خوشو حضور سے نماز کی عادت فوکس خوب کرنے کی بائی نیچر ہی عادت باقی بھی یعنی کہ اپنے لیے بھی سٹرگل کرنے کی عادت تو پھر ہمارا امتحان کس میں یہ دراصل ہماری شخصیت کے جو منفی پہلو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا درجہ رکھتے ہیں. اسی سے ہمیں آزمایا جائے گا کہ ہم اگر کمی تھی تو کھیت تان کے کہاں اس کو لے آئے یعنی کہ جتنا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر اس لیول تک کہاں لے آئے اور اگر وہ کوئی چیز زیادہ تھی تو اسے کنٹرول کر کے نیچے کیسے لائے جیسے باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا ایک نارمل حد ہوتی ہے اس سے کم بھی ٹھیک نہیں زیادہ بھی ٹھیک نہیں جیسے بی پی ہے کم بھی ٹھیک نہیں زیادہ بھی ٹھیک نہیں تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو تو نہ کا پروبلم ہے نہ بی پی کا پرابلم ہے نہ شوگر کا مسئلہ ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے وہ اگر ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر کھا لیں گے کچھ بھی کر لیں گے تو وہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو ان کے لیے اس میں اسٹرگل ہے اس سٹرگل میں اجر ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو بھی کبھی اپنے لیے برا نہ سمجھے یہ کچھ چیزیں ہمیں فطرتن ملی ہی نہیں ہمارے مزاج کا حصہ بنی ہی نہیں اب ہمیں انہیں ڈال ڈال کے لانا ہے اس تک کیونکہ ہم سے ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے نا تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے افرٹ چاہیے تو مجاہدہ چاہیے تو محاسبہ اور مجاہدہ دونوں چیزیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر بہت سی اچھی خوبیاں آپ لے آئیں گے اور ان سب کے اوپر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقواہ اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے ٹھیک ہے نا اور جب تک اللہ کے لیے کوئی کام نہ ہو اور اللہ تعالی کے ڈر سے اور اللہ کی نگرانی کی فکر سے نہ ہو تو بھی استقامت نہیں آتی تو بھی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں اتنا موٹیویٹ کر سکتی ہو کہ ہم اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کریں لیکن اللہ کی ذات ایسی کہ جس کے لیے انسان اپنی جان بھی دے کر کیا چاہتا ہے کہ بار بار دے جو ایک بار بھی دینی مشکل ہے وہ بار بار دینے کا شوق رکھتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ کرنے والا ہے لیکن میں ان شاء ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی موٹی ٹپس دیتی رہوں گی تاکہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائیں جس سے آپ کو آخرت میں بڑے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ساتھ دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ پر سکون ہو سکتی نب سے مطمئنہ یعنی دنیا میں ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے اچھے اخلاق اور اچھی عادات کے اختیار کرنے کا تاکہ ہم نب سے مطمئنہ حاصل کر سکیں ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عادت بنانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے عمل صحال تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن عمل سالے کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا وہ کیا بن جائے عادت اس طرح کی بن جائے کہ جس سے وہ چیز کرنی مشکل نہ رہے ایسا نماز کی عادت ڈال لینا کیا کرتا ہے نماز پڑھنے کو آسان بنا دیتا ہے روزے کی آدت ڈال لینا روزے کو آسان کر دیتا ہے اس طرح وہ عمل بوجھ نہیں رہتا really hmm? الخواشین تو خواشین کون ہے جی اپنے آپ کو کوٹ کوٹ کے روند روند کے روندا ہوا ہے اپنے اوپر خوب خوب مجاہدے کیے ہوئے جی السلام علیکم سازا پچھلے دنوں ہم نے ایک ورک کی تھی جس میں ہمیں اسپیکر نے بتایا تھا کہ امپورٹینٹ لائک گریڈ ہوتی ہے <laughs> تو اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے زندگی میں بہت سی چیزیں امپورٹینٹ ہوتی ہیں بٹ سمٹائمز وی لائک دم اینڈ سمٹائمز وی ڈونٹ لائک دم اور سکسیزفل پرسن ہوتا ہے جس کے لیے جو چیز امپارٹینٹ ہے وہ اس کو لائک like بھی کرے ہی از اے سکسیزفل مین تو اس کا انہوں نے طریقہ وہی بتایا تھا جس سے آپ نے گائڈ کیا تو میں کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ چیزوں میں کو وسن اگر ہم واک نہیں کرتے تو چوز اے گڈ کمپینین فار دا واک اور چوز اے گڈ پلیس فار واک یو نو اسٹف لائک دیٹ تو آپ پھر وہ کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کو نماز نہیں اچھی لگتی تو اچھی جا نماز کا انتظام کریں یا سجدے کی جگہ خوشبو لگائیں تو میں نے یہ بات بہت سیکھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو اٹ ہیلپ می ویری مچ بالکل بالکل صحیح یعنی ماحول کی تبدیلی سے اور مختلف چیزوں کے جو موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے عمل کو بہت آسان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی عادت عمل کو آسان کر دیں گی اور اچھا عمل جب عادت بن جائے گا تو لائف لانگ ہوگا استقامت اس آئے گی لیکن یہ ہوگا جبھی جب ہم ڈیلی بیسس پر اس کو کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کسی نے لکھا ہے میری جو ایک بہت بری عادت تھی وہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی ان کو پتا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں <laughs> کل میں نے چلتے ہوئے اللہ کے خوف سے اس عادت کو چھوڑ دیا میرا دل بہت مطمئن ہو گیا پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں میرے اندر کیسے آئے گا میرے ہاتھ میں بسکٹ ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے مگر اللہ تعالی نے صبر اتنا دیا کہ میں نے اپنی بھوک پر بھی کنٹرول کر لیا تو وہی بات ہوئی کہ اگر کوئی ٹریگر ایسا ہے ایک بڑا ریوارڈ آگے نظر آ رہا ہے تو پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی جیسے ایک صحابی نے جب انہیں بتایا گیا کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے تو انہوں نے کیا کہ جو مٹھی میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی وہ ہو, پھینک دیجورے جو کھا رہے تھے وہ پھینک دی ہو. انہوں نے کہا کہ اس میں بھی دیر لگ جائے گی تو کون سی چیز آپ کے ہاتھ کی کھجوریں چھڑوا سکتی کوئی بڑا ریوارڈ تو جب وہ سامنے ہوگا اور بڑے ریوارڈ میں کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا تو اس خوشی کو محسوس کرتے آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی کیونکہ نماز کے لیے آسانی میں بھی کیا آتا ہے کہ انہین انہم ملاقو ملاقربیم یہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے بلیو می بچپن سے ہم سوچتے ہیں بس وہ قیامت کا دن ہے وہ ساری بھیڑ کٹی ہوگی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی اور پھر سارے لوگ بس پتہ نہیں کیسے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ اتنے عجیب و غریب قسم کے ہمارے عقائد ہیں اور ایسی عجیب و غریب قسم کی سوچے ہیں کہ جس میں وہ یقین کا پہلو ناپید ہے تو اب نماز کس کی اچھی ہو سکتی کون خوش و میں کامیاب ہو سکتا ہے جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو یہ ملاقات کی پریکٹس ہو رہی ہے میں اس وقت بھی اللہ سے ملاقات میں ہوں بات میں ہوں اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو کوئی ریوارڈ سامنے ہوگا تو عمل بھی آسان ہو جائے گا صاحب, ہے؟ ہوتا یہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ صرف عادت نہیں یا صرف وہ کام نہیں بلکہ اس کام سے محبت جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ وہ محبت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ کام آسان ہو جائے گا مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا اسی لیے اللہ سبحانہ و نے ہمیں اپنی محبت دی اپنے حبیب کی محبت دی قرآن کی محبت دی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے اس کو پڑھنا کچھ مشکل نہیں بہت آسان ہے کیونکہ وہ محبت ان کو کھینچ لے جاتی ہے اس طرف تو جو چیزیں زندگی میں اہم ہیں ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے کیا سمجھ کے کرنا ہے ان سے محبت کرنی ہے وہ آپ کو پیشن بن جانی چاہیے وہ آپ کے لئے لائٹ ویٹ ہو جانی چاہیے ان کبھی رتن ہے بڑے بھاری بھاری کام اللہ الخاشین بیسک کوالٹی خوشبو کی اگر آئے گی تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور وہ خوشبو کی کوالٹی کب آتی ہے اللہ دین یژن یقین کے درجے میں انحم ملاقر <رَبَّهِم> اب تو جب تک یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہوگا ان نسلاتی قربانیاں بھی ہم جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو مشکل ہوں گی مماتی اکبر کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہت سی مشکل چیزوں کو آسان کر دے گا اب ہم اپنے ایک دن کا جائزہ لیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ دن کا آغاز کرنا ہے آپ نے صبح کا ایک کتاب چھوٹی سی ہزار سنتیں اگر آپ کی نظر سے گزری ہو اردو میں بھی ہے آپ عربی میں ہے بیسیکلی اگر ہو سکے تو روزانہ اس کے چھوٹے سے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لینا شروع کرے کیا میں یہ کرتی ہوں کیا میں یہ کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں کیوں اس لیے کہ لقدگان لکم فی رسول اللہ اس حسنہ حسنا ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا اچھی نیت کے ساتھ وہ کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا کل ان تم تو ہے یہ اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا ہم سب چاہتے ہیں ہم سے کوئی محبت کرے ہم انسانوں کی محبت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں یہ کو اس کائنات کا رب جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا اور جس سے وہ محبت کرے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دی جاتی پھر کسی کی محبت حاصل کرنا بھی مشکل کام نہیں تو راستہ کہاں سے آتا ہے سنت کا اس لئے ایک جرمن نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا A Day With The Prophet A Day With The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزاری ہے. تو اپنا دن ان کے دن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں ضروری نہیں کہ ہر ہر کام لیکن جو ایک اوورال سکیچ ہے نا دن کا تین میں نے آپ کو ٹارگیٹ دیا نا ایک اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنا ہے ہم نے ایک لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے اور ایک اپنی سیلف گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے ان تین چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے وہاں سے رول ماڈل سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی ہیبٹس وہ ہیں جو آپ کی تھی یا وہ کام ہم کرتے ہیں جو آپ کرتے تھے یا نہیں تو اس پر آپ نے ورک کرنا ہے یہ میں نے اوور آل آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے Right? لیکن چند سیدا چیزا چیزوں کا میں ذکر بھی کروں گی مثلا کامیاب زندگی کامیاب دنوں سے بنتی ہے بہترین استعمال کیے ہوئے گھنٹوں اور منٹ اور لمحوں سے بنتی اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ٹائم یور ڈے یور آور یور منٹس اینڈ کیونکہ شروع میں, میں میں نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے زندگی زندگی کیا ہے وقت وقت زندگی ہے نا جتنا بھی ہمیں ملا ٹوٹل نمبر آف آورز تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورز کو ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں اس کا بریک ڈاؤن کر لیں تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں؟ کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنے اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی یعنی لائف اسٹارٹ ود دا فسٹ پارٹ آف دا ڈے اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے وہ ہماری زندگی کا پہلا دن ہمیں نہیں پتا وہ تو ایک سی کیفیت میں گزر گیا کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں لیکن اب ہم اپنی زندگی کا اسٹارٹ کہاں سے لیں کہاں سے لیں صبح سے صبح کے وقت کیا سوچے ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے آپ کی صبح کب ہوتی ہے آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں پتہ میں موت کس کو کہہ رہی ہوں <تصفح> جی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے باقی سب اس کتابیں دز دا موسٹ پروڈکٹیو پارٹ یور ڈے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا دعا دی تھی کیا اللہ مبارک لی فی بکو اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے ٹھیک خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبحوں کا آغاز تحجد سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ او فرض کا درجہ کیا ہے فجر کی نماز اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تحجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے کون سی ایکسرسائز کریں گے فائدے اور نقصان والی رائٹ right? کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے کیا حاصل کرتے ہیں کیا لوز کرتے ہیں دونوں کا کمپیریزن کریں اپنے لیے خود لکھے کہ اگر میں چار بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں اور اگر میں آٹھ بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے ٹھیک یا کیا فائدے ہیں فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے بس مزے ہیں سو رہے ہیں، آرام کر رہے اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ٹھیک ہے تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے؟ اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں روحانی فائدے بھی ہیں جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے نماز کے فورن بعد ادبار سجود کیا ہونا چاہیے سجدوں کے بعد بھی اذکار صبح و شام کے جو ہم پڑھتے ہیں پھر کیا ہونا چاہیے تلاوت قرآن تلاوت قرآن آپ واک کرتے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر باہر نہیں نکل سکتے یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ اندر ہی اندر تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں امپاسبل نہیں آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کے ہیں پس کچھ بھی نہیں کوئی کمرہ خالی نہیں کچھ نہیں. لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں پھر دو چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں بس صبح شام کی دعائیں آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے ٹھیک ہے اگر ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ اور کام کرنے تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے مثلا بچے کی پیدائش کے بعد پیریڈز کے دنوں میں مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے تو کیا پڑھیں ہی نا چھٹی آلٹرنیٹ yeah. کیا ہے yeah. hmm? yeah. سیڈیز موبائل آئی وی آر کہیں سے بھی آپ اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی آپ بک لگا دے وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں وہ ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے یہ بالکل سچ ہے یہ بات ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی, ہی ہے یہ ایسا ہونا ہے یہ ایسے ہوا تھا یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹو لسننگ ہو ورنہ کیا ہوتا ہے وہ کہیں بچارہ چاہ رہا کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے, کر رہے, کر رہے, کر رہے تو میں توجہ کے باتیں کرے سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں مین کورس نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں رائٹ اچھا پھر اذکار کے کیا فائدے صبح شام کی دواؤں کے کیا فائدے آفیت ہے حفاظت ہے پروٹیکشن ہے اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں رائٹ ورزش کے کیا فائدے ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے ہر عادت کے ساتھ وہی ڈل کریں گے اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں ایک دن میں ایک کر لیں اگلے میں اگلے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں day, کرتے کرتے کرتے یہ سارے ٹارگٹس لکھ لیں ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے ویسا تحجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھتے تو کیا پڑھتے تھے انفی فی کے سماوات آپ کو آتی ہے کہ نہیں اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں اپنا ٹارگٹ لکھ لیں کہ حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں آپ کو ترتیب یاد رہتی پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں تحجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے اللہک الحمد اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک نہیں تو اپنا ٹارگٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے اسی طرح وہ جو ہزار سنتوں والی میں نے بات کی ہے نا تو اس میں ایک ایک کو چھوٹے چھوٹے پہ ٹارگیٹ یعنی سب ڈویژن ان کی کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے رہی مجھ میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کیونکہ ان کن تو اللہ اللہ کی محبت کا دعوی ہے فتبیونی تو پروفٹ کا اتباہ کرنا ہوگا تب کیا ملے گا یحب گم اللہ وہ یقفر لقم بکم گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو چیز ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور گناہ معاف ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی ہے ایکسرسائز کے علاوہ ناشتہ ضروری ہے ٹھیک لیکن ٹائم کس کے پاس ہے؟ بیٹھ کے ناشتہ کرے اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں کہ کیا کم وقت میں ہونے والا ناشتہ ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک پراٹھا بنائے اور سات مسالوں والی آملیٹ بنائیں اور پھر چائے کا دیگچا پکائیں اور پھر آپ آرام سے کئی کپ چائے کے پی کے پھر آپ اٹھیں یہ ناشتہ ہوا فارر لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن کام والے نہیں کر سکتے پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے پتا شہد ملا پانی پیتے تھے اور جی اس کو بھی دیکھ لیں اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ کیا آپشن ہو سکتی ہیں کوک ہیلدی اور مصنون ناشتے کی ہم کیا کرتے ہیں میدے والی بریڈ کھاتے ہیں جیم لگا کر آپ کو پتا ہے اس کے نقصان دونوں چیزوں کے کیا ہے اور جن لوگوں کو بریڈ نہ ملے وہ سمجھتے ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہوا اور پھر اٹھا لیتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کھاتے جاتے کہتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے وہ کون بتا رہا تھا اس دن مجھے کہ بچوں میں ہی جو شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میدا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں اب وہ صبح صبح جب میدہ کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کیا نقصان ہے انڈسٹائن میں چمٹ جاتا ہے اور کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اس سے پھر بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں وہ تو سب بیماریوں کی جڑ لب ل فائبر نہیں ہوتا اور یہ بالکل سافٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے یعنی اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اور اس میں جو سیکریشن سیکریٹ secret ہوتی ہے جب ہم فائبر والی چیز کھاتے ہیں like جو کا دلیا کھائیں یا اس طرح کی چیز جس میں فائبر ہو جیسے انچنا آٹا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے انٹسٹائنس کے لیے میدے کے لیے اور دوسری چیزوں کو ایبزارب میں بھی ہیلپ ہوتی ہے بارال آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ لکھ کر لائیں کیا تھا ٹھیک ہے اب پڑھے جا کے کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہی نہیں عادت ہی نہیں ناشتہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہے پتہ آپ کو؟ وہ بھی ذرا ڈھونڈنے اور لکھے ناشتہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے آپ سب کی بات کر رہی ہوں ہر ایک نہیں کرتا لیکن آپ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کس کی ٹریولنگ آدھے گھنٹے کی ہے ڈیلی آنے میں کمیوٹنگ ٹائم ماشاءاللہ بے شمار ہاتھ کھڑے ایک گھنٹہ اللہ اکبر کتنے لوگ ایک گھنٹے کی ٹریولنگ سے آتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ بھی ہے اوکے اب آپ دیکھیے کہ صبح سویرے آپ ڈیڑھ گھنٹہ ٹریول کر کے یہاں آ رہے ہیں یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ تو آپ قریب سے آنے والوں کے بھی اشارے بند ہو تو لگ ہی جاتے ہیں اس ٹائم کو کس طرح گزارتے ہیں اس کا جائزہ لیجے ٹھیک ہے وہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے جو ہمارا صرف دھواں کھاتے گزر جاتا ہے اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ٹریولنگ ٹائم ہے ہم کیا کریں بہت سے لوگ وہ بند کر کے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نہیں اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے کیا, کیا, کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں کچھ لوگ ریڈنگ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سر چکراتا ہے اگر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو لسننگ کر سکتے ہیں یعنی پلاننگ کے ساتھ آپ کو لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں سننے کی اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں آپ اگر آپ ہر روز یعنی اس میں نا ایک آئے چھوٹی سی دیکھی پھر اس کے بعد بند کر دی اور اس کو دہراتے رہے اپنا لیسن روز کا یاد کر سکتے ہیں آتے جاتے ٹائم استعمال ہو سکتا ہے نفل پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفل پڑا کرتے تھے ٹھیک جی؟ سواری پر کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائے کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی مثلا بہت پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر غازی کے کسی بچے نے شاید قرآن پاک حفظ کیا تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا ہم ان کے گھر پر تھے تو انہوں نے کسی اسکالر کو یا ایک اسپیکر کو لیکچر کے لیے بلایا ختم قرآن کی تقریب تھی تو اس پر جو بزرگ لیکچر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ یہاں سے شاید بہاول پر بائی ٹرین جانا تھا اور واپس آنا تھا تو کہتے ہیں میں نے جانے اور آنے میں پورا قرآن ختم کر لیا کیونکہ وہ ٹارگیٹ رکھ لیا کہ میں نے پورے سفر میں قرآن پڑھنا اور اتنے پارے جاتے ہوئے پڑھنے اور اتنے آتے ہوئے پڑھنے اور کہتے ہیں میرا پورا ہو گیا کل ہمیں بات کی تھی نا کہ اچھی عادات کے لیے پلان بھی کرنا پڑے گا اچھے کام کرنے کے لیے پلان کر لے کہ اتنے پارے کرنے ہیں اگر آپ کا روزانہ کا ٹارگیٹ ہے کہ ایک پارہ ختم کرنا ہے اور آپ کو سفر میں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو آپ اس کو پڑھ سکتے چونکہ ہر ایک کی عادت مختلف ہے اپنی عادت اپنے حالات اپنی صحت کے مطابق اپنی پلاننگ کیجیے میں اس لیے یہ سارے کام آپ پہ چھوڑتی ہوں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو خود اپنے لیے پلان کرنا آنا چاہیے ٹھیک میرا کام صرف یوگا کہ میں آپ میں سے رینڈملی اٹھا کے کسی کسی کو پوچھوں کہ اپنی پلاننگ بتا دیجئے آپ اپنی بتائیے آپ اپنی اس کے لیے تیار رہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں نیا طریقہ ہوتا ہے اتنے سارے ذہنوں کا اشتراک ہو تو کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں سب سے پھر آپ دیکھیے کہ کاموں پر فوکس ہونا صبح کے وقت اور باقی وقت میں بھی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس پر آپ فوکس کریں ملٹی ٹاسک اس وقت مت کریں کہ بہت سارے کام ساتھ ساتھ چلائیں یہ نہ ہو مثلاً آپ اپنا لیکچر پر کریں جیسے مجھے کرنا ہوتا ہے تو اب اگر میں لیکچر پر کرتے ہوئے کبھی میل دیکھنے بیٹھ جاؤں کبھی فون اٹھا لوں کبھی کسی سے باتیں کرنے لگ جاؤں کبھی کچھ کروں تو وہ جو کام دس منٹ میں ہونا ہے یا پندرہ منٹ میں ہونا ہے وہ تو گھنٹے ڈیڑھ میں جائے گا اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا کام متاثر ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا متاثر ہوگا تو ایسے بھی کیا کرنا چاہیے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ فون آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے سائلنس میں ہونا چاہیے آف موڈ میں ہونا چاہیے اور جب آپ فارغ ہو جائیں سب چیزوں سے اور آپ کو ریلیکسنگ ٹائم ہو پھر آپ فون اٹھ کچھ لوگ این نماز کے وقت کال کر دیتے تو میں سوچتی ہوں آزان نہیں سنائی دیتی اور پھر ایک دفعہ کر کے جان نہیں چھوڑتے کرے جاتے کرے جاتے کرے جاتے تو اٹھا ہی لیں آپ تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے دوسروں پر آپ ظلم ڈھاتے ہیں جب آپ ان کو اس قدر پریشان کرتے ہیں اور بات کیا ہوتی بات کچھ بھی نہیں ہوتی بس خیال دماغ میں کوبیا کو ہوتا ہے وہ اس کا اثر دوسرے پہ جا ڈالتے ہیں تو ایسے پریشر کا مقابلہ کیا کریں بلیک میل نہ ہوا کریں اور نہ کسی کی اس قسم کی غلط قسم کی پریشرائزنگ میں آپ آئیں اور جو بات جواب طلب ہے وہ جواب طلب ہے اس کا جواب ضرور دیں اور جو بات جواب طلب نہیں اس کی صرف ایسے ایموشنل قسم کی بلیک میلنگ ہے تو اس کا شکار نہ ہو ورنہ آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اصل شیتان بازوقات صرف آپ پہ نہیں آتا وہ لوگوں پہ آ کے آپ پر آتا ہے ان کے کندھے سے آپ کی طرف وار کرتا ہے اس کو بھی سمجھے کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو اینالائز کیا کریں کہ اس کی کس حد تک ضرورت ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا ارجنٹ ہے ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں مگر ہرگز ارجنٹ نہیں ہوتی کچھ چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں مگر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی خواہ مخواہ کی ایمرجنسی مچائی ہوئی ہوتی لوگوں نے حالانکہ اگر وہ اپنے وقت پر بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں پرائم ٹائم میں اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں یہ کپڑے دھونے ہیں کھانا پکانا ہے صفائی کرنی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو آپ شفٹ کر دیں اس کام کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ پھر محاسبہ کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے ہر دن کا محاسبہ کریں کیونکہ وہ آپ کے امال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ویکلی محاسبہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گی یا تحجد پڑھوں گی یا یہ دعا سیکھوں گی یا اور اس طرح کے ٹارگٹ رکھے تھے وہ کیے کہ نہیں کیے اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے جب تک آپ اپنا ہفتہ وارانہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک امپروو نہیں کر سکتے آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی جو کر چکے اس پہ کبھی راضی نہ ہوں کہ میں نے یہ بہت کچھ کر لیا ہمیشہ مزید کرنے کی تمنا رکھے یا اس کو امپروو کرنے کی کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو مزید امپروو کرنی چاہیے ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ناکام ہوا اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ جانے بعض اوقات ہم ایسی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں کس وقت کا سونا پسندیدہ ہے کس وقت کا سونا مکرو ہے کس وقت کے سونے کو حماقت قرار دیا گیا ٹھیک ہے یہ سارے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اسٹرکٹلی ان کی پابندی کریں اپنے آپ کو بہانے نہ دیں اللہ کے کوئی شدید بیماری ہو کہ آپ کو ہوشی نہ آ رہی وہ الگ بات ہے کیونکہ جب تک آپ کی نیند سونے کی عادات درست نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو بہت پروڈکٹو کام نہیں کر سکتے کیونکہ جسم کو نیند کی بھی ضرورت ہے نا جو ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کی کتاب میں روحانی صحت لکھی ہوگی کتاب ہے آپ کے پاس نکالیں روحانی صحت کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے تاکہ اس کے دل کا اطمینان خراب نہ ہو کیونکہ دل اگر مطمئن نہیں ہوتا اور دل کے اندر گلٹ ہے یا دل کے اندر بیماریاں ہیں تو دل چونکہ ایک بیسک آرگن ہے جسم کا وہ سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے پھر قرآن مجید شفا ہے اس کا پڑھنا بھی شفا ہے اور اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے کیوں اس کی دلیل کیا ہے ونزل من القرآن ماہ و شفا ورحمت و اور یہ عام بات ہے اور ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے حضرت عائشہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا علی جی بھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی مریض کے پاس قرآن مجید پڑھ کے سنائیں یا آپ خود پڑھیں یا کوئیٹ وغیرہ لگا دیں ذہنی الجنے، اخلاقی بیماریاں غصہ حسد کینا بدخاہی تنگ نظری تکبر یہ سب روحانی صحت کی دشمن ہیں اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں تو ان میں سے ایک ایک چیز پر آپ نے ورک کرنا ہے مثلا غصہ زیادہ آتا ہے تو بری عادت ہے اس کو کس طرح دور کرنا ہے شروع میں میں آپ کو کی پوائنٹس بتا چکی ہوں ایک اور چیز جس کو آپ ذہن میں رکھے کہ جو ایک کوئی بھی خاص برائی ہے نا آپ کے اندر اس کے بارے میں مزید پڑھیں ریسرچ کریں کہ اس کے کیا نقصان ہے کیونکہ جب انسان ان نقصانات کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور وہ ڈر انسان سے پھر وہ برائی چھڑا لیتا ہے کہیں رسوائی کا ڈر ہوتا ہے کہیں مال کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے کہیں عاقبت برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور کہیں آقبت سے زیادہ دنیا کی کئی اور چیزوں کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو جب وہ فوری نقصان اور ہمیشہ کے نقصان دونوں کو انسان سامنے رکھتا ہے تو یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے بہت سی برائیاں چھوڑنے میں مدد دیتی ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارزل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا اور یہ ایک بہت حقیقت پر مبنی بات ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ انسان کے ہوش و حواس کو انسان کے جسمانی اعضا کو اور باقی انسان کی شخصیت اس سارے کے ایک طرح سے صحت عطا کرتا ہے یعنی قرآن مجید صرف روحانی امراض کا علاج نہیں بلکہ وہ جسمانی امراض کا علاج بھی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں تم مر اد نہ صاف علین الا پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے تو ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں فرمایا اللہ قرآر القرآن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اصف کی طرف نہیں جاتے نماز اور صحت نماز اگرچہ ہماری عبادت ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک روحانی صحت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تعین بے صبری صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو یعنی سارے غم دکھ پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ نماز ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ